بسم اللہ الرحمن الرحیم وحشی درندہ معلوم ہوا ہے کہ مزار شریف میں ہتھیار ڈالنے والے مجاہدین میں سے نصف کو ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا جبکہ باقی نصف شورغان کے عید خانے میں شدائد و مصائب کا سامنا کر رہے ہیں اللہ ارحم الراحمین ان سب کو باعزت و عافیت عطا فرمائے آمین وحشی درندہ رشید دوستم وہ مجرم ہے جس کی گردن پر پہلے ہی ہزاروں حفاظ اور علماء کرام کا خون ہے اس بدعاد شخص کے منہ میں زبان اور چینے میں دل نہیں ہے کرائے کا یہ وحشی قاتل روس کے جنگلات میں درندہ بنایا گیا اور پھر اسے اسی جیسے چالیس ہزار درندوں کا ایک لشکر گلم جم دیا گیا یہ جاہل اور جنگی ملیشیا افغانستان میں روسی فوج کی جگہ لینے اور روسی افواج کی شکست کا بدلہ چکانے کے لیے تیار کی گئی تھی رشید دوستم اور اس کی ظالم ملائیشیا اب تک ہزاروں پاک باز اور متقی مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ چکی ہے آج جب کہ ساری دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کی بات کی جا رہی ہے اور بجی راک تک میں سے سوئیوں کے ذریعے دہشت گردی کی چنگاریوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے کیا کسی کو رشید دوستم جیسا دہشت گرد نظر نہیں آتا کیوں نظر آئے وہ تو آج کل خود ان کا کرائے کا قاتل ہے کاش انتہا پسندی کے خلاف تقریریں کرنے والے رتی بھر انصاف کرتے تو انہیں اس موضوع پر بولنے سے پہلے بہت کچھ دیکھنے اور سوچنے کا موقع مل جاتا